أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاصئين نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها للمتقين اللہ ج نے یہودیوں کی جو برائیاں تھی شناختیں تھی ان کا آغاز کیا تھا آیت نمبر اکسٹھ کے شروع سے یہ شناخت اول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جو کہ یہودیوں نے قفرانی نعمت کی تھی اور اچھے طعام کو گٹیا طعام سے بدلنے کا مطالبہ کیا تھا پھر اس کے بعد شناعت دوم آیت نمبر 63 سے وحید خزن میتا قم و رفا یہ اللہ نے ذکر فرمایا اس کے بعد و لقد عالم تم الدین آتد ومنکم <الصَّبْط> یہاں سے اللہ جلشان ہو شناعت سوم کا ذکر فرماتے ہیں یہ تیسری ان کے اندر جو خسلت کی برائی کی اللہ جل ہو اس کا ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہود یہ وہ یہود ہے جو کہ داود علیہ صلاحت السلام کے زمانے کے ہیں تو ان کے ہاں اللہ رب العزت نے یومت جو ہے ہفتے کا دن یہ عبادت کے لیے اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اور یہ دن بڑا مقدس اور عبادت کا دن ہوا کرتا تھا تو اس دن میں ان کو حکم تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کیا کریں اور اس دن میں جو معاشی باقی سرگرمیاں ہیں وہ آپ نے روک لینی لیے ہیں اس کی چھٹی کرنی ہے باقی آپ نے کچھ کام نہیں کرنا تو اللہ رب العزت نے ان کو روکا منع کیا کرتے کرتے یہ ہوا کہ یوم سبت میں یہ اصل میں تھے شکاری لوگ دریاؤں کے کنارے پہ رہتے تھے اور یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے مچھیرے تھے انہوں نے سوچا کہ اس دن بھی کچھ نہ کچھ شکار کیا جائے میں بنا کے یوم مصبت میں جب یہ باہر نکلتے تھے اور نہروں کے اوپر دیکھتے تھے تو مچھلیاں جو ہے بڑی اوپر کو آتی تھی اور کثیر تعداد میں نظر آتی تھی ان کو وہ کہتے تھے کہ باقی دنوں میں تو نظر نہیں آتی تو یوم مصبت میں یہ مچھلیاں اتنی زیادہ نظر آ رہی ہیں تو گویا کہ یہ بھی ان کے لئے ایک امتحان تھا تو ان کا دل بہلا لگا اور انہوں نے سوچا کہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی ہیلا نکالنا چاہیے ان مچھلیوں کو ٹھیک ہے ہم شکار نہیں کرتے لیکن ان کو بند کر کے رکھ لیتے ہیں بعد میں یوم الاحد میں اتوار کے دن پھر اس کا ہم شکار کر لیں یہ ہیلا انہوں نے بنایا نہروں میں انہوں نے بنائے ہاؤس اور نالے بنا دیے نہر کا پانی اس ہاؤز میں جا کے گرتا تھا اور ساتھ ساتھ مچھلی آ کے اس میں گرتی تھی اور ان نالوں کا جو منہ ہے بعد میں وہ بند کرتے تھے وہ مچھلیاں انہی ہاؤزوں میں رہ جاتی تھی تو اس دن ان کو تو پکڑ لیتے نہیں تھے لیکن ایک شیلے کے طور پہ ان کو ایک سائڈ پہ کر کے بند کر لیتے تھے تو یوم الاحد میں اتوار کے دن پھر جا کے اس کی شکار کرتے تھے تو یہ ہیلا بلی اسرائیل نے ایجاد کیا اور شیطان نے ان کے ذہن میں ڈال دی بات کرتے کرتے بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے پھر یومت میں عال اعلان شکار بھی شروع کر دیا پکڑنا بھی شروع کر دیا حلے سے ان کی تشفی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے پھر روزے ہفتے میں اس کا شکار بھی باقاعدہ شروع کرنے لگے اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ منع کرتے تھے کہ یہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے یہ کام نہ کیا کرے اور کچھ لوگ ان میں کرنے والے تھے یہاں تک کہ یہ دو گروہ میں یا دو قوموں میں تقسیم ہو گئے اور جو لوگ ان کو منع کرتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ان سے الگ تلگ کر دیا اور بیچ میں ان کے اور اپنے علاقے کے درمیان میں دیوار کروائی جب دیوار کروئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہاں جی اور ہمارا کہنا آپ مانتے نہیں ہے تو لہذا ہم نے کسی طرح آپ کے ساتھ نہیں دینا جب دیوار کر دی اور آنے جانے کے لیے ایک دوسرے کی خبر لینے کے لیے ایک دروازہ بیچ میں رکھا گیا تو یہ کرتے کرتے اللہ رب العزت نے ان کو بطور سزا کی مخالفت پہ اتر آئے اللہ نے ان کو روکا لیکن اس کام سے اپنے آپ کو روکتے نہیں تھے اللہ نے سزا دی ان کو ان کی شکل اللہ نے مسا فرما دی شکل اللہ نے چینج کر دی ان کی یہ جو مسئلہ ہونا ہوتا ہے یہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک مسئلہ حقیقی ہوتا ہے ایک مصح سوری ہے اور ایک مسئلہ کیا ہے وہ دوسری قسم ہے اس کا نام فی الحال میں ذہن سے نکل گیا تو تین قسم کا مسئلہ ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ نے مسئلہ کیا تھا یہ مسئلہ سوری کی حقیقی نہیں یعنی شکلیں ان کی اللہ نے بدل دی باقی جو اعضاء ہے وہ یا دماغ وغیرہ وہ انسان کا ہی تھا اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں بدل دی شکلیں بندروں کی بنا دی مرد بندر بن گئے اور عورتیں ان کی بندریاں بن گئی تو یہ مسئل مسئل کیا ہے سوری ہے اس کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں پھر رات کو اللہ نے ان کو مسا کر دیا اور ان کی شکلیں بدل دی یہ شرم کے مارے گھر سے باہر نہ نکلے جو لوگ ان کو منع کرتے تھے اور اس عمل میں ملوث نہیں تھے انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ نظر نہیں آ رہے صبح ہوئی کوئی باہر نظر نہیں آ رہا انہوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے تھے جب کسی طرح سے دروازے کلوائے اور یہ لوگ اندر چلے گئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے شکلیں ان کی بدلی ہوئی ہیں صرف آنکھوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں تو اس کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں یہ شناعات سوم ہے ان کی تیسرے نمبر پہ ان کی وہ بری عادت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں و لقد عالم تم تم نے جان لیا یعنی تم اچھی طرح ان لوگوں کو جانتے ہو تو تمہارے علم میں ہے ان کا واقعہ وغیرہ اللہ دینا تم کو یعنی ان موجودہ بنی اسرائیل کو اللہ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل جو کہ قومی موسا ہے آپ کو وہ بنی اسرائیل بھی یاد ہے وہ یہود بھی یاد ہے کہ زمانے دعود علیہ السلام میں رہا کرتے تھے اور انہوں نے اس طرح مخالفت کی تھی اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی تھی بندر بنا دیے تھے اگر تم بھی ایسا کرو تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تم بے جانتے تھے ان لوگوں کو اتدو جو انہوں نے تجاوز کیا اعتدو سے مراد حد سے گزر گئے تھے حد حدود انہوں نے پار کر دیے ہاں جی تم میں سے تیوف اس سب کے روز ہفتے کے بارے میں جو حکم ہوا تھا کہ بروز ہفتہ آپ نے کوئی معاشی سرگرمی نہیں کرنی شکار وغیرہ پہ نہیں جانا شکار کرنا نہیں ہے ہیلے کے طور پہ بھی اللہ رج فرماتے ہیں جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو میں نے سزا دی قلحم ہم نے کہہ دیا ان سے یعنی حکم اللہ سے نو تم ہو جاؤ تم بندر خاص تم بندر بن جاؤ لیکن کیسے ایسے بندر کہ تم خاصے ہو خاصے کہتے ہیں نقصان اٹھانے والا کیونکہ کہ انسان ہمیشہ ذلیل ہو لوگوں کے نظروں میں زلیل ہو اور حقیر ہو اللہ نے کہا کہ تم حقارت کے لائق ہو اور تم بندر بن جاؤ شکل اللہ نے مسق کر دی حقیقی بندر نہیں کہتا انسان لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس طرح شکلے بنائی یہ چند دن تک غالباً مفسرین لکھتے ہیں تین دن تک اسی حالت میں رہے جب عبرت کے نشان بنے لوگوں کے لیے اس کے بار بعد اللہ رب العزت نے ان پر موت تاریخ کی اور یہ مر گئی اللہ فرماتے فجا ان اس قوم کو جو کہ کی کیا تھے یہود تھے داود علیہ السلام کے قوم میں سے ان کو ہم نے بنا دیا نکالن, نکالن کا مطلب ہے عبرت اور ڈر یعنی کس کا یعنی نصیحت اور عبرت کا ذریعہ بنا دیا لمابی نے ان, ان لوگوں کے لیے جو کہ کی کیا ہے بین یہ دیہا اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ نشان عبرت میں نے بنا دیئے اللہ فرماتے جو موجودہ زمانہ تھا اس زمانے میں یہ رہتے تھے ان لوگوں کے لیے بھی میں نے یہ نشان بنا دیا عبرت کا وما خلفہ اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آنے والے تھے یعنی جو تم آنے والے ہو تمہارے لیے بھی یہ مقام عبرت ہے اور یہ نصیحت کا کیا ہے مقام ہے اور اللہ نے فرمایا وما عزتاً یہ ہم نے نصیحت کا سامان بنا دیا للمتقین ڈرنے والوں کے لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وعض اور نصیحت کا سامان بنا دیا اور ان کے لیے اس میں ان کے لیے وعض اور نصیحت کے کی کیا ہے پہلو ہیں یہاں تک اللہ رب العزت نے ان کی وشنعت کی ذکر فرما دی جو کہ وہ شناعت کی کیا ہے سوم ہے ابھی یہاں سے اللہ رب العزت آیت نمبر یہاں سے اللہ جان بنی اسرائیل کی شناعات شہارن کی ذکر فرماتے ہیں 4 نمبر پہ جو خسلت کی برائی کی اس کا اللہ ذکر فرماتے ہیں اور یہ جو خسلت ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ یہ معا... یعنی زد کی وجہ سے زد میں آ کے سوالات کرتے تھے مسال صلاحت وسلام سے ایک کام کے لیے جب کہا جاتا تھا اس میں چون چرا نکال نکال کر سوالات بنا بنا کر ٹھیک ہے جی آگے پیچھے کر کے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے تھے اور یہ سوالات بطور ضد کرتے تھے یعنی ضد اور اعناط کے بنا پر اینادن ان کے سوالات کا کرنا علیہ السلام کو تنگ کرنا تو یہ ان کی عادت تھی اللہ رب العزت اس بری عادت کا یہاں ذکر فرماتے ہیں اور یہ بری عادت نمبر چار پہ ہے اس میں بھی ایک واقعے کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرماتے ہیں واقعہ یہ ہوا تھا کہ بن اسرائیل میں سے ایک آدمی قتل کیا گیا اور اس آدمی کا عامل نام تھا عامیل علف یا لام عامیل اور یہ آدمی عامر جو تھا بڑا امیر ترین اور صاحب مال تھا اس کے پاس مال دولت بہت زیادہ تھی تو اس کا وارث کوئی نہیں تھا صرف اس کا ایک بتیجا تھا تو اس بتیجے نے اس کے لیے انتظار کیا ہے کہ کسی وقت یہ میرا چچا فوت ہو جائے اور اس کا میراث مجھے ملے اور میں اس کا میراث قابض ہو جاؤں تو اس کے میراث کے لیے یہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا لیکن انتظار بڑھا کیا یہ آدمی کیونکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے مر نہیں رہا تھا اس نے بےسبری کر کے اس بندے کو مارا اپنے چاچے کو مار دیا اس لیے کہ یہ میراث جو ہے اس کا, اس کا میں حقدار بن جاؤں کیونکہ اور وارث ہے ہی نہیں تو سارا کا سارا میراث میں لے لوں تو اس میراث کے چکر میں اپنے چاچے کو مارا جب مارا رات کو تو اس کی لاش اس نے چالاکی یہ کی کہ اٹھا کے رات کو اہل محلہ کے محلے کے سامنے پنکوا دی پھینک لی وہاں تاکہ صبح لوگ اٹھے میت کو دیکھ لیں تو شرعی حکم یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ وہاں سے ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اگر اس کا کوئی قاتل معلوم نہ ہو تو پھر ان لوگوں سے دیت لی جاتی ہے وہ سارے اہل محلہ اکٹھا ہو کے پھر اس میت کی دیت کو اس کے وارث کو دیتے ہیں تو اس کا غرض یہ تھا کہ ایک تو میں میراث حاصل کر لوں اور اس میت کو وہاں پھینکنے کا دوسرا غرض یہ تھا کہ ان لوگوں سے میں دعوی کروں قتل کا اور ان لوگوں سے اس کا بیت کا مال بھی میں حاصل کروں تو دو طرح کا مجھے کیا ہو جائے گا فائدہ ہو جائے گا یعنی اتنا اس کا دل سخت تھا تو لوگوں سے بھی ناجائز طریقے سے مال لینا چاہتا تھا اور اپنے چچا کا بھی نراش ناجائز طریقے سے یہ حاصل کرنا چاہتا اس نے یہ حرکت کی تو جب میت وہاں مل گئی تو مسئلہ سلاۃ وسلام نے اہل محلہ کو اکٹھا کیا ان سے پوچھا کہ یہ کس نے قتل کیا کس نے مارا ہے اہل محلہ نے قسمیں اٹھائی اور قسم اٹھا کے کہا مصالح السلام کو کہ ہم نے اس بندے کو قتل نہیں کیا کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تو مثال علیہ والسلام کو اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ ان سے کہہ دے کہ ایک گائے ذبح کرے اور اس ثبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے سے میت کو آگ ٹچ کرے لگائے وہ گوشت کا ٹکڑا یا میت کو مارے اس سے میت اٹھ کے اللہ میت کو زندہ کر کے بٹا دے گا اور وہ خود تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس سے قتل کیا وہ قاتل کا نام بتا دے گا تو یہ بات جب مصالح السلام نے ان سے کہی انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا پہلے یہ ہے کہ مصالح السلام سے کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو یہ کیا فلسفہ میں بات کر رہے ہو یہ کوئی طریقہ ہے مقتول کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ تو کہا بھی نہیں ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہو ہمارا مذاق اڑا رہے ہو وہ لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے اس میت کے قاتل کو معلوم کرنے کے لئے یہ طریقہ کیوں اپنایا کہ گائے کو ذبح کرے اس کے گوشت کے ٹکڑے سے اس کو مارے آپ کو بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے اللہ رب العزت وہی کے ذریعے سے بھی علیہ سلام کو بتا سکتا تھا کہ اس کا قاتل فلان ہے اس کا جواب یہ ہے اگر اللہ رب العزت مصعل السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتے کہ اس کا قاتل فلان ہے تو ان لوگوں نے کرنا تھا انکار کسی نے یہ بات نہیں ماننی تھی مصع السلام کے ماننے والے تھے یہ کافر ہو جانا تھا سب نے سب منکر ہو جانے تھے کہ قاتل بیج میں ہوتا بھی وہ بھی کبھی بھی نہ بتاتا کہ میں نے اس کو قتل کیا تو اس طریقے سے اللہ نے یہ چاہا کہ اس کا گوشت کے ٹکڑے سے مار کے میت خود اٹھ کے اقرار کرے کہ میرا قاتل فلان ہے تو یہ پھر انکار قاتل کسی صورت میں بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ تو ایک قسم کے نشندید گواہ ہو جائے گا ایک طریقہ تو یہ تھا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قاتل کو معلوم کر کرنے کے لئے خاص طور پہ گائے کا ذبح کرنے کا انتخاب کیوں کیا بکری کا نہیں کہا اونٹ کا نہیں کہا باقی چیزوں کا نہیں کہا مرغی بھی تو ہو سکتی تھی اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے سے میت کو مار لیتے تو اللہ کی قدرت سے زندہ ہونا تھی. تو اسے کسی چیز سے بھی زندہ ہو سکتا تھا لیکن خاص طور پر گائے کا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا اس کا جواب یہ ہے کی اس لیے اللہ نے انتخاب گائے کا کیا اس لیے کہ بنی اسرائیل نے کچھ عرصہ بچھلے کی عبادت کی تھی اور ان کے دل میں گائے اور بچڑے کی کوئی تعظیم ابھی باقی تھی کیونکہ انہوں نے بطور خدا بنا کر سامری کے کہنے پر اس کی عبادت کی تھی تو اللہ جل ان کے دلوں سے وہ محبت نکالنا چاہتا تھا کہ تم اپنے خدا کو تم خود ذبح کرو جب ذبح کر لیتا انسان پہ جو محبت وغیرہ اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک مقصد تھا اللہ جل الشاں کا کہ اس گائے کو یہ خود ذبح کریں اور اس کے ذریعے سے اس میت کا قاتل کو کیا کریں معلوم کر سکیں تو یہاں بن اسرائیل نے بڑے عجیب قسم کے, کے سوالات شروع کر دیے ہاں جی اللہ رب العزت نے تو حکم دیا علیہ السلام سے کہ اپنی قوم سے یہ کہہ دیں انتظ بہو بقر کہ تم بقرے کو ذبح کرو بقرہ کا لفظ جو ہے یہاں نکیرا ہے اور نکیرے کا دلالت عموم پہ ہوتا ہے اگر اس وقت حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی گائے بھی پکڑ کے ذبح کر لیتے تو ان کا مسود پورا ہو جانا تھا دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ انہوں نے سوالات کیے بقرے کے تعین میں اس کا رنگ کیا ہوگا عمر کتنی ہوگی کیا کام کرنے کی یہ جوگہ ہوگی نہیں ہوگی ٹھیک یہ سوالات کرتے کرتے جب انہوں نے مسئلہ اپنے لیے سخت کیا تو اللہ رب العزت نے بھی ان پر سختی کی پھر اللہ نے اس طرح گائے کا انتخاب کیا کہ وہ بڑی مہنگی پڑ گئی انت. اس کو ذبح کر کے بہرحال وہ آدمی زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ اس بتیجے نے مجھے کیا کیا قتل کیا حاصل کیا ہو گیا پتہ چل گیا تو یہ شناعت تھی ان کے اندر یہ ایک بری شسرت تھی اللہ رب العزت ان کا ذکر فرماتے ہیں مسالۂ قوم ہی یا کرو اس وقت کو جب مس علیہ سلاۃ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ مرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انتظارہ کہ تم ایک گائے ذبر کرو ایک گائے کوئی بھی گائے پکڑ کے آپ ذبر کرو تمہارا کام ہو جائے گا کوئی گائے صبر کرو اگر اس وقت کوئی گائے بھی ذبح کر لیتے تو ان کا کام ہو جانا تھا کالو انہوں نے کہہ دیا مص علیہ السلام سے خزون حزوا کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ کیا فلسفانہ آپ بات کر رہے تو اس طریقے سے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ گائے ذبر کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے سے میت کو مارے اور وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ اقرار کرے گا یہ تو ایک مذاق ہے حالانکہ یہ فلسفے کے بات نہیں تھی یہ حکم خداوندی تھا تو حکم خداوندی کو انہوں نے فلسفے سے تعبیر کیا اور یہ بھی ایک استاقی ہے یہ بھی ایک بھی ہے تو فرماتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح فلسفے کے بات کیوں کروں مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو میں تو حکم اللہی تمہیں سنا رہا ہوں اعلیٰ مصعل السلام نے فرمایا ان سے کہہ دیا اعزب اللہ میں اللہ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں ہاں جی یعنی اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز کا نقو اس بات سے کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں سے میں, میں تو کوئی میں نے یہ بات کوئی نادانی میں نہیں کی یہ لا علمی میں نہیں کی یہ تو اللہ کا حکم ہے میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی نادانی والی بات کروں کوئی فلسفانہ بات کروں یہ تو اللہ کا حکم ہے یہ تو تمہیں بجا لانا پڑے گا پھر انہوں نے سوالات شروع کر دیے قالو کہہ دیے بن اسرائیل نے ادولا ربق مانگو ہمارے لیے اپنے رب سے یہ چیز یو بلّام کہ ہمیں بیان کرے وہ صاف صاف بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے اللہ رب العزت نے قالب مصعل السلام نے فرمایا انّقول بے شک اللہ رب العزت فرماتے انَََ بقارتن بے شک یہ گائے ہیں ایسی گائے ہے لافاردن والا بکر نہ تو زیادہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل بچی ہے اوان بین ن ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہے یعنی درمیانی ہے عمر کے لحاظ سے نہ زیادہ بوڑھی ہے نہ زیادہ بچی ہے ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے اس کے درمیان میں ہے یعنی برابر عمر والی ہے پھر علیہ السلام نے کہا کہ فف علومت تم کرو وہ کام جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کریں جو تمہیں کہا جاتا ہے حکم دیا جاتا ہے تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو کبھی عمر پوچھ رہے ہو کبھی رنگ پوچھ رہے ہو اس سے تمہیں کیا سروکار ہے تم اپنا کام کرو جو تمہیں کہا گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن بعض نہیں آئے اور پھر کہا بنی اسرائیل نے بتا اور سوال مانا سوال کیا اور انعد میں آ کر اور کہا کہ ادانا ربک تم بیان کرو صاف صاف بتائیں اور اللہ سے یہ بیان لے لے کہ وہ ہمیں بیان کرے مالا انہا کہ اس کا کلر کیا ہے رنگ کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے کس رنگ کی گائے ہے کیونکہ گا, گا, گا, گائے کے مختلف الوان ہوتے ہیں سفید بھی ہو سکتی ہے کالی بھی ہو سکتی ہے پیلی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا جی مختلف الوان ہے تو اس کا رنگ کیا ہوگا قالم مصع السلام نے فرمایا ان یقول بے اللہ فرماتے ہیں انح بقرۃ سفرا بے گئے یہ گائے ہیں. کس رنگ کی یعنی تیز زرد رنگ کی گائے ہیں سفرا کہتے ہیں وہ زردی جس میں تھوڑا سا تیزی ہو گاڑے کی طرف مائل ہو تیز زرد رنگ کی ہے فاقع اللہ اس کا رنگ تیز زرد ہے اور فاقع ہے یعنی بالکل خالص اس میں اور کوئی مکس نہیں ہے ایسا رنگ ہے ایسی گائے ہے الناظرین کہ دیکھنے والوں کا دل خوش کر دیتی ہے جو دیکھتے ہیں اس کی طرف وہ خوش ہوتے ہیں ان کو یہ پسند آ جاتی ہے اور دل میں خوشی ہوتی ہے کہ واقعی یہ گائے ہے یعنی رنگ کے لحاظ سے بڑی خوبصورت پھر کہنے لگے قالنا ربک کیا کہا بھائی اسرائیل نے کہ مصل السلام درخواست کرو ہمارے لیے اپنے رب سے یوبنا ماہیہ کہ بیان کریں ہمارے لیے واضح کریں کہ وہ گائے کس طرح کی ہے کیسی ہے پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی کیوں این البق شاہ بے شک اس گائے نے ہمیں شبہ میں ڈال دیا کس طرح گائے پکڑ کے ہم ثبا کریں پھر اللہ فرماتے ہیں وہ انا ان اللہ انہوں نے یہ کلمہ کہا بری اسرائیل نے کہ اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ ہمارے لیے آسان بنا دے اس کا ہم پتا لگا لیں گے اور اس کا ہم ہدایت پا لیں گے کہ گائے کس کلر کی کس رنگ کی ہے اور کس عمر کی ہے یہ ہمیں ہم, ہم مل جائے گی اور ہم اس کو ذبح کریں گے یہ سوال آپ کیلب صلام نے جواب دیا ان نہ یقول بے اللہ فرماتے ہیں ان نہ بقارت البک یہ گائے ہے لاظل السیر العرض ایسی گائے ہے جو کام میں جوتی نہیں ہے زمین کو زمین کے اوپر اس سے کام نہیں لیا جاتا تو سیر کہتے ہیں زمین کا کیا کرنا گاتنا یہ اہمی کرتی وَلَا الحرص اور والی کو پانی دیتی, دیتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہرٹ وغیرہ چلاتے ہیں یہ اس کی بھی جگہ نہیں ہے اور نہ زمین چیڑنے کے لیے اس پہ کوئی یعنی حل چلانے کا کام لیا جاتا ہے علیہ السلام نے فرمایا مسلمتن یہ بالکل پوری طرح سالم ہے کسی قسم کا کام اسے اس نہیں لیا گیا تلاشی تفیہ اس میں کوئی چیز کوئی عیب نہیں ہے کوئی داغ نہیں ہے تو یہ کہنے لگے قالو اللہ انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ ٹیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں مطلب یہ کہ آپ نے ابھی ٹیک ٹیک بات بتائی تو اس کے تلاش میں نکلتے ہیں تو اس تلاش میں نکلے اور گائے مل گئی بڑی مہنگی خریدی انہوں نے اللہ فرماتے ہیں بہو انہوں نے ضبط کر لی اس گائے کو ماکا دو یا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کر پائیں گے فصیرین لکھتے ہیں کہ اس لیے کر پائے اور یہ اس پہ کامیاب ہوئے اور اس کو ذبح کر سکے کہ انہوں نے جملہ فرمایا کہا تھا وہی نا ان شاء اللہ محتدل اسی کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کو پھر توفیق دی ان کو یہ گائے مل گئی اور اس گائے کو کیا کیا پکڑ کے ذبح کیا تو ظاہری طور پہ تو یہی محسوس ہوتا کہ یہ کام نہیں کر پا رہے اور یہ کام ان سے ہونا نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس کلیمی کے برکت سے جب ان کے منہ سے نکلا تھا وہ انہیں انشاء اللہ اللہ نے ان کو کامیابی دے دی اور یہ گائے ضبط کر کے پھر ان کا وہ مقصد پورا ہو گیا اسی طرح یہ مضمون آگے چل رہا ہے وہ اس قتل تم نقصن صدارۃ صفیہ و اللہ مخرجم تم خدلختمون یہ مضمون اسی کے متعلق ہے یہ پیر کل سے پڑیں گے ابھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال